محترم بھائیو بات یہ ہے کہ اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا فضل اور کرم فرمایا کہ آج ہمارے سامنے ایسے ایسے آفاق کھل رہے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنی مصروفیت کے باوجود اور کمزور صحت جسم اور چھوٹی عمروں کے باوجود وہ وہ کام کر سکتے ہیں جو ہمارے اسلاف زیادہ عمر اور زیادہ صحت کے باوجود شاید وہاں تک پہنچنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا میڈیا یہ دو دھاری تلوار ہے اس میں دونوں अच्छा ہیں آپ اچھا کام اچھے سے اچھا بھی کر سکتے ہیں اور برے سے بچہ برا بھی کر سکتے ہیں برے لوگوں کے لیے بھی راستہ کھلا ہے جو چاہیں کریں اور اچھے لوگوں کے لیے بھی راستہ کھلا ہے وہ اس کے ساتھ اسی کو استعمال کر کے اچھے سے اچھا کام بھی کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر جاتے کچھ لوگوں کے منہ اور چہرے ان کو آگ کے کینچی کے ساتھ کاٹا جا رہا تھا تو پوچھا جبریل امین سے کہ یہ کون ہیں تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے تو ان کا جھوٹ آفاق میں نشر ہوتا تھا صحیح بخاری مہدی میں حدیث ہیں تو ادھر جھوٹ بولا اور ادھر دنیا کے آخری کونے تک پہنچ گیا تو آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ان کے منہ ان کے جبڑے ان کے کھال کاٹی جا رہی ہے اور یہی کٹتی رہے گی دوبارہ صحیح ہوتی رہے گی قیامت تک اور پھر ان کا فیصلہ ہوگا تو قیامت کی نشانیوں میں بھی اس طرح کی حادث ہیں کہ ارتقار اب از زمان, زمانہ قریب ہو جائے گا وقت قریب قریب ہو جائے گا زمانہ قریب ہو جائے گا اب زمانے کے پھر دو معنی ہیں زمانہ وقت کو بھی کہتے ہیں دنیا کو بھی کہتے ہیں اور کہتے زمانہ خراب ہو گیا بھائی زمانہ بگڑا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں بات تو غلط ہے تو لوگ بھی مراد ہوتے ہیں تو لوگ قریب ہو جائیں گے جس کو آپ گلوبل ویلج کہتے ہیں ایسا ہوگا قیامت کے قریب اور ایسا ہو رہا ہے تو ایک زمانہ تھا کہ علماء کرام کی سیرت پڑھے ایک نے ڈیڑھ سو کتاب لکھی ایک نے دو سو کتاب لکھی اس میں سے تین چھپ سکیں باقی ضائع ہو گئی لیکن آج زمانہ ایسا ہے کہ آپ زبان سے بات نکالتے ہیں تو وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے آپ ہاتھ سے لکھتے ہیں تو اگلے دن چھپ جاتا ہے آپ سوشل میڈیا پر کوئی بھی حدیث لکھ دیں آیت لکھ دیں کسی اچھی بات کو اچھا کہہ دیں تو وہ معلوم نہیں کہاں کہاں تک چلی جاتی ہے تو اس حساب سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا بندوان نہیں بل آیا ہم, ہماری طرف سے آگے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یہ آگے پہنچانے والا کام یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے بلکہ فرضی کام ہے لازمی کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والا عصر ان السان الفی خسر انسان ناکام ہے اللطیمن نا مگر جو ایمان لائے عامر صالحات انہوں نے کام کیے و تباء صوب الحق اور حق کی تلقین کی حق کو آگے پہنچایا اگر حق کو آگے نہیں پہنچائیں گے تو وہ چار کام پورے نہیں ہوں گے اور چار کام پورے نہ ہوئے تو آپ کی کامیابی نہیں ہوگی سب ناکام ہیں مگر جو چار کام کریں جو تین کریں گے وہ کامیاب نہیں ہوں گے دو والے نہیں ہوں گے ایک والے نہیں ہوں گے ہم سمجھتے ہیں ہمارا عقیدہ اچھا ہم نمازی ہیں تو کامیاب ہو جائیں گے ایسا نہیں بلکہ تیسرا کام حق کو آگے پہنچانا اور چوتھا کام پھر اس پر آنے والی تکالیف پر صبر کرنا یہ سارے کام کرنے کے ہیں اور چاروں کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی فرمایا کہ جیسے بحری بیڑا ہو کچھ لوگ نیچے سوار ہوں کچھ اوپر والی منزل میں اور نسل المدہ نفی حد اللہ وفیحہ جو اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا ہے اور جو پامال ہوتے ہوئے دیکھنے والا ہے اس کی مثال اس بحری کشتی کی ہے کچھ نیچے سوار ہے کچھ اوپر سوار ہے اوپر والوں کو پریشانی ہوتی ہے جب نیچے والے اوپر چڑھ کر ڈول پھینکتے اور پانی حاصل کرتے ہیں نیچے والے کہتے ہیں جی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم نیچے سراخ نکال لیں گے پانی پانی ہو جائے گا پریشانی کی کوئی بات نہیں پانی تو نیچے ہے اور ہم بھی نیچے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اوپر والے کہیں کہ ٹھیک ہے اس کا مذہب اس کا دین اس کا عقیدہ اس کا نظریہ اپنے مذہب کو چھوڑو نہ کسی کے مذہب کو چھیڑو نہ یہ زہریلا اور کفریہ کلمہ ہے اگر یہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کہہ دیتے تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ کا یہ کلمہ ہوتا تو نبی کو دنیا میں نہ بھیج دیں اپنے مذہب کو چھوڑو نا ہمارے اور کسی کے کو چھیڑو نا تو فائدہ کیا آنے کا تو فرمایا اگر وہ یہی کہیں کہ نیچے والے ان کا انڈیویجول کیس ہے ان کا ذاتی مسئلہ ہے اور کسی کے ذاتی مسائل میں انٹرفیئر نہیں کرتے لہذا ان کو کرنے دو وہ جو چاہیں کریں اپنے حصے میں کر رہے آپ کے حصے میں تو نہیں کر تو وہ نیچے سے پانی آئے گا ڈوبے گا جب اوپر والوں کی ڈوبنے کی باری آئے گی وہ ہزار کہتے رہیں جی ہم نے تو نہیں نکالا تھا وہ بھی ڈوبیں گے اور اگر وہ نیچے اتریں جا کر کے سوری کریں اور کہیں جی ہم آئندہ آپ پریشان نہیں ہوں گے آپ کے اوپر آنے سے آپ اوپر آ کر پانی لیا کرو اور آپ سوراخ مہربانی مت نکالو اور وہ مت نکالیں گے اگر وہ نہیں نکالیں گے تو وہ بھی بچ جائیں گے وہ بھی بچ جائیں گے. تو ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں آج بے حیائی اور فحاشی اوریانی اور کفر اور شرک اور جو کچھ بھی منفی چیزیں چل رہی ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سب گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں چپ ہے بچی بے پردہ میری میری بیوی بے پردہ ہے ٹھیک ہے کہتا ہے بیٹے میں یہاں کھڑا ہوں آپ جا کر کے شاپنگ کر لو خاموشی اگر ایک بے پرد عورت ہے اور سب گزرنے والے کہہ رہے ہیں بیٹے تم پردہ کر لو تو فرق ہوگا نہیں ہوگا ہر گزرنے والا یہی کہہ رہا ہے لیکن آج ہماری آواز دب گئی ان کی آواز اوپر چڑھ گئی ان امر اوپر چڑھ گیا تو سامنے بات کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اپنے نیٹ پر اپنے گھر میں بند میں بیٹھا وہ غلط کو غلط کہے یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے اچھے کو اچھا کہے یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے تو لوگوں نے ادھم بچا رکھا ہے سوشل میڈیا کے میدان میں تو اس کو ہم اگر استعمال کریں اپنے لیے تو یہ بہت بڑا معاون ثابت ہو سکتا ہے اور وہ دو کام ایمان اور امنِ صالح ہم کر رہے ہیں تیسرا کام دعوت اللہ کا اور اللہ کی بات کو آگے پہنچانے کا وہ ہم اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور وہ اپنے چار کام پورے کر کے اللہ کے نزدیک کامیاب ہو سکتے ہیں کیسٹ آگے پہنچا کر کتاب آگے پہنچا کر سی ڈی آگے دے کر مجلہ اخبار میگزین جس کو لیا ادھر دیا یہ سب وہ طریقے ہیں اپنے گھر میں چار لوگوں کو بلایا کسی دائی کو بلا لیا یہ سب وہ طریقے ہیں جس سے ہم یہ چاروں کام مکمل کر سکتے ہیں تو اپنے گھر بیٹھے کوئی بہن کوئی بھائی وہ اگر وہاں سے دعوت اللہ کا کام کرنا چاہتا ہے تو یہ بہترین طریقہ ہے وہاں کلمہ خیر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی بتن طیب الصدہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہوتی ہے ہم اچھی باتیں اس میں کریں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ دو دھاری تلوار ہے ایسا نہ ہو کہ اس سے میں ہی خیرا ہو جاؤں اور مجھے ہی نقصان دے دے میں دعوت دینے نکلا اور الٹا آڑی ٹیڑھی سائٹوں پہ جانا شروع کر دیا اور میں اپنا وقت بھی برباد کروں اپنی آنکھیں بھی خراب کروں اپنا بجلی بھی اور وقت بھی سب ضائع ہو اور الٹا میرے اپنے اخلاق تباہ ہو جائیں یہ ایسی مصیبت ہے نیٹ کی ایسی مصیبت ہے اس کا ایسا سیلاب ہے کہ کل تک ہم کہتے تھے اس سے بچو اب یہ کہنا بھی ہمیں مشکل ہو رہا ہے کہ اس سے بچو سیلاب آتا ہے تو اس کے سامنے پشتے بنائے جاتے ہیں اور جب وہ پشتوں کو رونتا ہوا گھروں میں آ جاتا ہے تو پھر اسی پر چل کر کشتی جا رہی ہوتی ہے اگر کوئی کہے کہ کل تک تو تم اس سیلاب کی مخالفت کر رہے تھے اب اسی کے اوپر چل رہے ہو اس کو بھی استعمال کر رہے ہو غلط بات ہوئی نا ہم ٹی وی کی بھی مخالفت کرتے رہے ہیں آج بھی کرتے ہیں مت رکھو گھر میں جب تک یہ سیلاب آ رہا تھا ہم پشتے لگا رہے تھے بیریئر لگا رہے اور جب وہ آ ہی گیا ہمارے گھروں میں وہ سیلاب تو اب ہم کہتے ہیں کہ اس پر سوار ہو کر ہی دعوت کا کام کر لو یہی حال ہاں انٹرنیٹ کا ہے تو غلط اپنے بچے کو اپنی بیٹی کو ایسی جگہ پر انٹرنیٹ کا انتظام نہ کرنے دو جہاں دروازہ بند ہوتا ہو ایسا کوریڈور ایسی جگہ جہاں سب کا گزر ہو وہاں اس کو ٹپیوٹر رکھ دو وہاں بیٹھ کر وہ یہ کام کرے اور اپنا کمپیوٹر بھی ایسی جگہ پر ہی رکھ لو اپنے لیے شیطان کے خلاف بھی ہمیں کچھ نہ کچھ انتظام کرنا چاہیے نا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے ون اود بلّہ شرور و سات عمالینہ اے اللہ ہم اپنے نفس کی شر سے بھی تیری پناہ میں آتے ہیں اور اپنے آوار کی شر سے بھی تیری پناہ میں آتے ہیں تو ہمیں اپنی بھی تربیت کرنی ہے اپنے تقوا کا بھی خیال کرنا ہے اور اپنے بچوں کا بھی اپنی بہنوں بیٹیوں کا بھی تو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پہ سب کو نظر آ رہا ہو اس کی مثال یوں سمجھے کہ آپ فلاح انسانیت کو پیسہ دیتے ہیں دس اگر وہ آپ کے سامنے کاربن پیپر رکھ کر رسید کاٹ دیتا ہے تو گھر جا کر شیطان اس کو نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ پیسہ تو ادھر ادھر کر لے اور اگر آپ نے وہ بعد میں گھر جا کر رسید کاٹی ہے تو شیطان کہہ سکتا ہے کہ ڈنڈی مار جا تو کیا ہوگا کہ آپ نے اس کے سامنے رسید کاٹ کر اپنا مددگار لے لیا شیطان کے خلاف اس نفس کو بھی تو قابو کرنا یہ بھی تو گھوڑا بے قابو ہو جاتا ہے نا اس لیے اپنے آپ کو بھی قابو کرنا ہے ہمیں تو خود بھی بچ کر رہنا اور اولاد کو بھی بچانا اور اس کے باوجود بھی ایسی कोई ہے آپ کوئی چیز سرچ کرو تو ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو آپ نے سرچ نہیں کی تھی تو اس کے لیے کثرت سے استنخار کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نے لاستہ میں آتمرہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں سو اللہ سے معافی استطفر اللہ ہستفر اللہ استطفر اللہ صحابۂ کرم فرماتے ہیں ایک ایک میٹنگ میں ہم شمار کرتے کہ آپ ستر ستر دفعہ اللہ تعالی سے معافی مانگتے حالانکہ ان کی کیفیت کیا تھی اور ہماری کیفیت کیا ہے تو جتنا قدر کاٹ کرتی ہے چھری اتنا ہی دفعہ اس کو صاف بھی کرنا پڑتا ہے تیز بھی کرنا پڑتا ہے جو استعمال نہیں ہوتی اس کو تیز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جو کاٹ زیادہ کرتی اس کو تیز بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے تو چونکہ ہم یہ کام کریں گے اس میں ہمیں ہر قسم کے فتنے ہمارے سامنے ہوں گے تو ہمیں ان کی کار بھی زیادہ کرنی ہوگی ہمیں زیادہ اپنے اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا ہوگا ہمیں کچھ بھی ہو اذان ہوتے ہی چھوڑ کر مسجد میں آنا ہوگا اور اذان اور اقامت کے بیچ کے پندرہ منٹ کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے میں اللہ سے دعائیں کرنے میں استفر اللہ پڑھنے میں قرآن حکیم کی تلاوت کرنے میں گزارنا ہوگا کیونکہ جو تلوار زیادہ کارتی اس کو تیز بھی کرنا پڑتا ہے ایسا نہ ہو کہ خود کنند ہو جائے اور لوگوں کو دعوت دیتا پھر اپنے اخلاق برباد کر لے اور لوگوں کی اصلاح کرتا ہو اس کی مثال اس موم بتی جیسی ہوگی جو اپنے آپ کو جلا کر لوگوں کو روشنی دیتی ہمیں ایسا نہیں ہونا بلکہ ہمیں خود بھی اپنے آپ اپنی اصلاح بھی سا کرنی ہے اور لوگوں کی اصلاح بھی کرنی ہے اور جب خود اپنے آپ کو جلا رہا ہوگا تو وہ کب تک لوگوں کو روشنی دے گا جب اپنے آپ کو سروائیو نہیں کر رہا ہوگا تو کب تک لوگوں کو روشنی دے گا ایک وقت آئے گا یہ اس قدر بد اخلاق ہو چکا ہوگا کہ اس میں وہ اسپرٹ ہی نہیں رہے گی کہ لوگوں کو دعوت دے اس کے اندر سے بات اٹھے گی نہیں کہ میں کس منہ سے برے کو برا کہوں جب میں خود سب سے برا ہوں تو اس لیے یہ بڑی خطرناک چیز بھی ہے اور بڑی مفید چیز بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قدبہ علیہ متعمل مکادہ میرا نار جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں تو ایسی حدیث جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو اس کو لائک کرنا اس کو آگے پہنچانا ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں شریک ہو جائیں کہ آپ نبی پر جھوٹ باندھنے والوں میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفاب علمر ایک عظیباً ام حد سبق الماسا میں آپ کسی بندے کے جھوٹے ہونے کی دلیل یہ کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اس کو فاورڈ کرتا ہے جو آیا فاورڈ کر دیا یہ اس کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے تو ہمیں ہر چیز کو نہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کی صنعت درست ہے یہ بات درست ہے یا نہیں بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا معاشرے پر اس وقت سوشل میڈیا میں یہ بات بہت زیادہ عام ہے کہ ایک بھیڑ چال چلتی ہے کہ ایک کس نے کبھی دھڑا دھڑ سارے اس کو لائک کر رہے سارے اس کو فالو کر رہے ہیں وہ اچھا ہو یا برا ہو تو ہمیں آنکھیں کھول کر اگر تو کتاب و صنعت کی بات ہے تو اس کی چھان بھٹک کرنا اس کی تحقیق کرنا کہ درست ہے یا نہیں اور بہتر یہ ہے کہ کسی کی آئی ہوئی کو فاورڈ کرنے کی وجہ ماشاءاللہ تبارک اللہ بخاری شریف ترجمے والی نیٹ پہ بھی ادھر ادھر بھی ٹیکسٹ کے ساتھ بھی اور پی ڈی ایم میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف یہ بھی موجود ہے ہم یہ اتھینٹک چیزیں ہیں پوری امت کا اتفاق ہے اس میں کوئی ضعیف نہیں ان کو لو اور آگے بھیجتے جاؤ بے فکر ہو کر کہ اس میں کوئی ضعیف نہیں ہے قرآن کی آیت لو اس کا ترجمہ لو اس کو آگے بھیجو بے فکر ہو کر کہ اس میں کوئی غلط نہیں ہے بجائے اس کے آنے والے کی بات کو ہم آگے فارمڈ کرو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا دروازہ ہیں اور فلاں اس کا اس کی دیواریں ہیں اور فلاں اس کی شاطر نہ جانے کیا کیا ور رواح البخاری موضوع جھوٹ حدیث ہے اور میسج آ رہے ہیں کہ یہ بخاری کے حدیث ہے اور ایک آسان کام ہے مسلم مطلب کسی مسلمان نے بیان کی ہے جو چاہو بول دو اور کہو رواحم مسلم تو یہ بہت چل رہا ہے اس وقت تو ہمیں جو ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے ہمیں معلوم ہے کہ یہ مسلم میں ہے یہ بخاری میں ہے اس کو روزانہ لے لے کر آگے پہنچانا چاہیے جس کی آپ کو یقین ہے کہ یہ میں نے خود نکالی ہے نہ کہ آئے ہوئے میسیج کو فارورڈ کرنا تو پھر اس کی تحقیق کون کرے گا اور کس کو پوچھو گے اور کس کے پاس اتنا ٹائم ہے جو ہر ایک کو جواب دیتا پھرے گا کہ اس کی حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے تو اگر کتابیں سنت سے متعلق ہو اس کی بھی تحقیق کرنا اور اگر کتابیں سنت سے متعلق نہیں تو بھی کان کھول کر آنکھیں کھول کر سوچ کر کہ میرے اس کو فاورڈ کرنے سے کس کو فائدہ پہنچے گا وہ مثبت آدمی ہے کہ منفی آدمی ہے یہ سارا سوچ کر اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں کہ بس ٹھیک ہے جو آیا اور اس کو آگے پہنچاتے وہ کرکٹ کی طرح جو گیند آئی اس کو آپ نے مارنا ہے ادھر چلی جائے ادھر چلی جائے وہ اس سے کو آؤٹ ہو جائے اس سے کوئی چھ رنز لے جائے آپ کو غرض نہیں آپ کا کام ہے جو آئی اس کو دوبارہ واپس کرنا ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے تو سوچ سمجھ کر اچھے طریقے سے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں ہم دعوت کا کام اس سے کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو آگے پہنچاتے پہنچاتے اس جہاں سے گئے اللہ اکبر آخری سانس لے رہے ہیں گلا آواز نکال نہیں سک رہا بیماری کی انتہا ہے عائشہ صدیقہ کی گود ہے رضی اللہ عنہ فرماتی میں نے کان نیچے کیا تو میں نے آپ کے ہونٹوں پر کان لگایا تاکہ سن سکوں کہ آپ کیا فرما رہے ہیں آپ فرما رہے تھے صلاح ہونا من کا طمان اکم لوگوں نماز کا خیال کرنا نماز کا خیال کرنا اور اپنے غلاموں کا خیال کرنا یعنی سارے آزاد جواب دے چکے ہیں صرف ہونٹ ہل سکتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا آپ نے دین کو آگے پہنچا کوئی مجمع سننے والا نہیں ہے آخری طاقت بھی دعوت میں لگا دیا آپ نے تو ہمیں بھی اللہ کے فضل سے یہ کام کرنا ہے اور اس سے ہم بھی اللہ کے فضل سے اسی صف میں شریک ہو جائیں گے اور ان کے قدموں کے نشانوں پر چلتے چلتے ہم بھی انشاءاللہ انہی کا فروس پائیں گے جنت میں اگر ہم نے اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال کیا اور اس کے جو غلط استعمال ہیں اس سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں یہ مجھے آپ زیادہ جانتے ہیں تو اللہ تبارک کا و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر اس کے ذریعے برکات عطا فرمائے اس کے ذریعے ہم اچھی چیز کو پھیلائیں غلط چیز سے بچیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ چار کام پورے کروا دے جو کامیابی کے لیے نیسیسری اور ضروری ہیں اللہ تبارک کا و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وہ علینہ البراعظم